اقبال کا الحاقی کلام بھیا عمر ہے کتنا عمر کھانا اڑھانے میاں شاید انڈا داوئے اقبال کا الحاقی کلام یہ سنوان کے تحت اقبال کے اس کلام کی نشاندہی کی جاتی ہے جو اقبال سے غلط طور پر ہے لہذا اسے بات شہر شیر اقبال سے خارج سمجھنا چاہیے حضرت جیسے آ کے کتاب آئی آئی ہے حضرت متروک اردو کلام تو وہ الحاق کی الحاق کی کتنا جی اٹھواں دیکھ لو اے شم ہستی گیان چند نے اس نظم کو اپنے مجموعے ابتدائی کلام اقبال میں شامل کیا اور اس امر پر حیرت تیزار کیا کہ اسے باقیات کے کسی مجموعے میں شامل نہیں کیا گیا گیان چند کی کتاب سارے کو پہلی ابتدائی کلام اقبال گیان چند کے بقول یہ نظم رسالہ معرارف آزم گڑھ مدیر مولوی وحید الدین سلیم کے رسالا ستمبر انیس سو میں شاید ہوگی یہاں سے لے کر اسے لطف اللہ پدوی نے اقبال ریویو کراچی ریویو میں ریویو کا جنوری انیس سو میں شائع کیا بشیر احمد جار نے غالب عشی کو ماخذ بنا کر انوار اقبال طب انیس سو میں شامل کیا ہماری تحقیق کے مطابق یہ نظم اللہ کی زندگی میں اخبار قوم دہلی کے ایڈیٹر قاری عباس حسین نے اللّہ کے نام سے شائع کی جہاں سے ایڈیٹر ذیل سلطان محمود الحسن صدیق کر کے اپنے رسالے میں شائع کیا اس غلط نسبت پر ایڈیٹر انقلاب نے محمود الحسن صدیقی صاحب کو مدون کیا انقلاب رسا... در تھی. 15 نمبر 1928 جس پر ای دیتر محصوب نے مادرت کر لی کہ غلطی ہو اکبال نہیں نوبر جی دیکھیے انقلاب تیئیس نومبر اینس سو اٹھائیس نرم دراصل اسماعیل میرٹھی کی ہے کہ کون اسماعیل میرٹھی پتا جی جو کتا ہے ان کے سفا چھبیس پر ہو میاں یہ دیکھا لکھیا کرے مترو اردو کلام پہلی نظم ہی ہوا سعودی شاہ شادی سرکار علی اچھا بل یہ الحاقی اقبال کا الحاقی کلام جہاں رلایا گئے تھے کنا اچھا حیات اسماعیل کے سفر شاہ اس کے ثبوت میں مخزن کا شمارہ مخزن جولائی انیس سو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جہاں یہ نظم اسماعیل میرتھی کے نام ہی سے شائع ہوگی نمبر دو مدینے کے کبوتر کی یاد سے پہلے اقبال میں ظلم دیکھو پتہ نہیں کیا کیا میں <تصفح> <دا دیارے تصفح> سب سے پہلے یہ نظم کلیات اقبال حیدرآباد میں شاہ ہوئی جہاں سے عبد الواحد مہینی نے اپنے مجموعہ باغ کیا تو اقبال تباول میں شاہ شامل کیا طاہد میں شمس العلم عامر حسن کے صاحبداد محمد ذکی کا حوالہ دیا گیا یہ نظم ظفر علی خان کے مجموعہ کلام میں شامل ہے جی وہتی کلام میں شامل کر دیا گیا ظلم اخیر نے یاد ہماری تحقیق کے مطابق امن یہ نظم چوبیس نومبر کے ستارہ صوبوں میں شاہ رسالہ صوفی نے فروری انیس سو میں اسے اقبال کے نام سے شائع کر دیا جہاں سے کلیات اقبال حیدرآباد نے حاصل کر کے اپنے مجموعے میں شامل کر لیا نوازر اقبال مرتبہ عبد الغفار شکیل سے بھی اس غلطی کو دورا گیا ہے شیخ اعجاز احمد کی بیاض میں بھی اسے اقبال سے منسوخ کیا گیا ہے جی حضرت جی بے سلطنت قوم بے سلطنت قوم یا جسم بے روح بے سلطنت قوم یا جسم بے روح اے بھی دے نظر. تیسرے نمبر دے. یہ بھی اقبال یہ تبرکات اقبال جی ہر تبرخلے وہ میں کسمی آپ خواجہ غلام فرید حالانکہ پکی گاجا گلام فریدے خاجا غلام فرید پیشہ جوڑے پیچے جیڑا کارپور فرید نہ کیا محلہ ایک محلہ سات مسی او پتا لگ سلودی نہ چار سو دے قانون دفا چار سوانگریزریز سو سو کنے, کنے پہلے بابا بھلے شاہ سال فرما دینا دفعہ کی میں کی اپنے خلا میں دماغی اپنی پوچھا ایک کا وہ کام کیا اچھا یہ نظم تبارک میں کے سفائی پر شائع ہوئی جی مولف کے مطابق یہ نظم زمانہ کانپور میں جولائی انیس سو بیس میں شائع ہوئی باقیات اقبال تبادم میں بھی اسے اقبال سے منصوب کر دیا گیا حالانکہ یہ نظم ظفر علی خان کیا اور ان کے مجموعہ کلیات اکبر صفائی پر شائع ہو چکی ہے جی صحیح غزل کے تین اشعار ایک چوتھے غزل کے تین اشار ایک نئی نرم یہ بھی بادل تھا پر اچھا روزگار فقیر جل دوم وہ دو فقیر کھڑا ہو سکتی ہے ظلم کر دیتے آپ روزگار فقیر ذیل اقبال سے منسوخ غزل کے درج ذیل تین ہیں جو اقبال کے نہیں ہیں کون کون سے حشر کو مانتا ہوں ہنگامہ اس کی محفل کا سدگرہ گرچ تھی سعبت را لے اڑا اشتیاق منزل کا تھی غزب طرز پر سے ہمدرد لب کے آیا ہے ممتا دل کا کیا؟ کیا یہ تینوں اشعار ارد شیخ اعجاز احمد کی بیاض میں درج ہوئے وہاں سے روزگار فقیر کے فقیر نے انہیں اپنے میں وہ مرتبہ اس غلط گھر کی وجہ یہ ہے کہ اقبال بال اوقات مقصد میں اپنا پسندیدہ کلام اشاع کی گھر سے بھجوا تھے اس طرح کے اشعار کچکول کے عنوان سے شائع ہوا کرتے تھے کچکول میں بھیجے جانے والے شہر میں بھیجے جانے والے کا نام دائیں طرف شائع ہوتا تھا جب شاعر کا نام بائیں طرف دسمبر 1901 کے اس شمارے میں جہاں یہ کلام پہلام کا نام طرف درج ہے جبکہ شاعر کا نام جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جی ام, امرا, دیلوی کے تھے جو علامہ پسند آئے گیان چند نے اپنے مجبور ابتدائی کلام اتنی بار کو غلطی کر دوہرا دیا ایک پانچویں نمبر پر ہے جی رقط سفر کے تصر خاط کیا آہ. رخت سفر تبادوم اطمے دریائے نبسن کے عنوان سے تین ایسے اشعار شائع ہوئے جو علامہ کے نہیں بلکہ لمحۂ حیدرآبادی لمحہ حیدرآبادی نے اقبال کو بغر اسلحہ بھیجے تھے علامہ نے اس نظمیں دو اشعار پر اسلح بھی دی تھی ملازہ کی جی اقبال نامہ جلدی اسی طرح سے اس میں غالب کا یہ شعر ہے بگررہ دل و دل ہے آئینہ توتی کو توتی کو شسٹ جہد سے مقابل ہے اقبال سے منسوخ کر دیا گئے نہیں ہے چھ نمبر پر اقبال سے منسوب ایک اور شعر ہے یہ شیر بھی اقبال سے غلط طور پر ہے تم دیے بعد مخالف سنا گھبرت تم دیے بعد مخالف سنا گھبراہی تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ایک طویل غزل کا شیرا گجرا جو جو جو جو جو والے کے وکیل صادق صاحب کی تصنیف ہے حضرت وکیل صاحب جی سی حضرت خانخوا گرم اللہ جے گوپال ماسٹر اللہ ایک سے منسوب ایک نرم دعا حافظ سید الدین احمد جعفری زمینی نے اپنی کتاب نظم ملت میں اقبال کے نام سے ایک نظم شامل کیا جس کا نمایاں دعا کتاب پر سن شاہ درج نہیں ہے لیکن بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ جی کتاب انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی کیونکہ نظم کا ڈکشن اقبال کی نظموں شکوہ اور شکو شکو جواب شکوہ سے ملتا ہے ڈکشن کی نظر تاریخ مطلب شکور جو اب شکر یاد ہے اسے بھی اقبال سے منسوخ کر دیا حالانکہ آغا حشر کاشمیری کی ہے جی ہاں کتاب پہلان بجل یاد حشر آٹھویں نمبر پر اقبال سے منسوب ایک اور نازم جی کیا لکھا ہوا ہے سمجھ <سلام> لو بھائی کیا مطلب کلامیہ بھی اقبال کی نہیں ہے عطیہ فیضی نے اپنی ڈائری میں شامل کیا حالانکہ یہ اشعار انیس کے ایک مرثیت اشارے توجہ کرو ترانوے سے انیس سو آٹھ تک افتائی کلام شمال دور کا کلام ہے انیس سو آٹھ تک یہ سارا کلام دور کا ہے اور اللہ باقی کل جو میں نے سنا اسرار خودی وہ انیس سو پندرہ میں میں سا لیکن جڑا میں درا کے بتلوکار دورے اوتدار تا اینس سو آٹھ دور دوس سو نو تایس سو چوبیس کی کرنے لیا جبریل کے متروکات ضرب کلیم کے متروکات کے میں آخر تھی حضرت صاحب سارے فکی ایتا ان اللہ سینکڑا کتاب ہی نہیں آئی سو وقت لگنا سا فنا ٹھوک دتا ہے بولنا سا مشکل سمجھ لگی گا اچھا دور سوم دورے سوم انیس سو پچیس سے انیس سو اٹھتیس تک یار کی ظلم کری خریدا رہے اگلے اٹھتیس تک بس معلومہ اٹھتیس تک بھی مترو کلام اقبال کا چلتا رہا چل رہا رہا ہے یا ساری دلیل تمام ہو گئی اور کچھ کلام ایسا جڑا متروکا نہیں سی یہ حضرات باقی نے اس کو مخرجہ کر دیا کی کر دیا <laughs> وہ مخرجہ کلام وہ بند میں لبن بند لب جائے شرط میں لب گیا پورا بند لبے پھر وہ جواب شکوا ل بالکل جواب شکوا لیں <ہے> شورے ہند میں ہے کلیہ نا کام کا بھائی کشور ہند میں ہے کلیا کا کا کبوتری لیگ والوں نے بنایا ہے بڑے نام کبوتری مستر جرا مستر جرا کو لیگ والوں کا بت کہا اور اقبال دشمنی کتاب والا لکھ رہا ہے اللہ کی مخالفت شدید رہی ہے مستر جنا کے خلاف آخری دو سالوں میں جا کر کھلا ہوئے اختلاف کی وجہ کی لکھی تخلوط انتخاب در قائل سی وہ انتخاب کا مسلمان امر اچھی یہ اختلاف دی وجہ سی. مسلمان امریکہ سارے مخلوط اس ہو سکتی ہمیشہ ساری زندگی آخر نہیں کرا نکا انتخاب یار بھائی ایسا بدھو ذہن نہیں رکھتے تنو پتا ایسا پتہ نہیں جہاں امام پتہ نہیں کی کچھ اشاطی شماروں ہوں سن اچھا فر کے اج رگڑ لیا پڑھیا پلام پڑا جا پڑھیا امام <laughs> اپنی القا نے تاریخ کے اندر لکھا ہے خاری کتابات بہار قاضی ابو جا نے پر ایسی کٹھی کر دی ہے جس کو سمندر نہیں دھو سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کرم کیا ہے کتاب لکھ کے وہ تو دور اگر ایسے کر دیا یہ تو حالت ہے کیا مارتے ہیں پھر میں آ رہے جناب وہ oh, جیویوتی دکھاؤ اگر اللہ باپرا دستا ہے, ہے وہ اگر مرتا تھا مرتا دور بیٹھے ہوئے وہ مشکو کو میشا اللہ تعالیٰ سابت کرو کر بارہیاں گلا <تصال> جذبات میں آ کر سمجھ آئی کہ نہیں تشویش پا دینی پریشان کر دینا اگلے آن یہ کوئی بات نہیں ہے دلائل کی دنیا میں آؤ میں کلام کرتا ہوں آپ تقریر کریں میں تقریر کرتا ہوں آپ میں کتاب لکھتا ہوں آپ کتاب لکھیں جو سائیکل <تصال> لوگوں پر چھوڑ دو بات ختم ہو اللہ کے فتح تک میدان بار سے ہی آئے ہیں میدان باہر ہی بیٹھے ہیں بند سے نکال دی پتا نہیں ہونے بند میری لفے چاسے نا پتا نہیں ہوں باسکی ڈے کی ہو سن سارے سلیمان ندوی سے یہ جو اقبال باتیں کر رہے ہیں وہ سلیمان ندوی کے پاس نہیں ہے تو پھر کیسے کہتے ہو یہ تو ہیں جی میرے بارے کو تو مت لاوے فضل احمد مولوی مونیشا کے پاس پڑتا رہا یہ سب کچھ اسی سے لیا ہے افسوس ہے میں بولو ایسے اترا میرے کٹر پڑھتا رہے آندے کسم خوا لابے آدھا خدا کی کسم ہے جیڑی گلا پڑھ دیا استاد پڑھائی آتا استاد نہیں میں حضر نظر لکھی سی نا رجو کر گیا دو بند آنا چاہتا پن کی نے دار اس لکھ دیں ماں جی سداسی لکھی سی جی خبر تمہارے پاس لاتا ہے تو خوب تا کر کہاں گیا تمہارا سور جہاں کتا ٹان چکے جناب لکھ سکے کتنے گندہ ہو گیا تو اتنے بڑے مرد مردوں نے خدا جان چھا تو پورا بند غائب ہو گیا جب پچھو دین کیا اس طرح چالا چلیا جہاں انہوں نے خلاف سی مطلوب کہ دل کر دلتے. کچھ چلنا ماگا خود مترو ہونا ہے باقی کو چلاخیتا ہے کوئی ملا دیتا ہے کوئی کر کے بتاؤ ان کی تاریخ پر جاتے ہو یہی سکولی طبقہ ہے کتے کا بچہ جو سات سور کو کیا لکھتا نکلا کیا ہے بتاؤ ایمان سے سسو کی تاریخ پر کوڑا کیا نہیں یہ کتابیں جن مطلب نکلے کہ تاریخ کچھ سی ہوگی بڑا کچھ سو اللہ سونے سید کی متروکراہ کرنا اللہ تعالی کرم کی متروک کیا کرے اور متروک ہی چھپتا رہے یار سو سے یار تاقیق اگر نہیں کی تو قصور ان کا ہے یا میرا میں کافی ہاتھ دیکھنا ایک بار بھی صحیح ساری پڑھو پتا گلحری والی نالم کری ہے بکری سارے گلحری ایک, ایک مکڑا اور اور ایک مطلب یہ نکلا کہ اتو شاعری سی وہ شاعری سی شا رنگ آئی دے الاحام سلسلہ رب تارا ترتی ستو یار کی بکواس ایسد پر مارو ڈرو ایک کتاب سڈے کو آدمی مطلب تاكی كدوری سی اقبال متل ہوں تو ناسا سیك دیا گا کردا نیم کو اٹھا کر آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا جو تیرے پوچھے کے ساکنوں کا فدائے جنت میں دل نہ بہلا تسلیاں دے رہی ہیں خوشامدوں سے منا منا کیا بہار جنت کو پھینکتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضواں ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا, بنا لاہد میں سوتے ہیں تیرے تو ہور جنت کو اس میں کیا ہے لاہد میں سوتے ہیں تیرے شاید جنت کو اس میں کیا ہے تو شور کو بھیجتی ہے خبر نہیں کیا سکھا سکھاتا دیکھ یہ شور معاشر کو بھیجتی ہے ہزور ستے شہداد خبر دن لہد دن یہ جنت یا ہورا نو پتا نہیں کی معاشر تو شور نو اگ بھیج نا خبر نہیں کیا سکھا سکھا کر اٹھا ضرور اٹھانا ہے سرکار نے آشک مستوں کے سرکار دیش کے سوتے نے ماشنوا کو نہ در شور جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا اے تیری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا دیہرف میں میں طیبہ بول رہا ہوں دہار طیبہ میں کیونکہ یشرف طیبہ ایک ہونا طبا میں جا ہی پہنچے سبا کی موجود میں مل ملا کربی کے, کے مرنے میں باق پن بھی ہے سو طرح کے باق پن بھی ہے سو طرح کے اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے میں غیر خاص کیا بات اچھا یہی دے چاخیا اقبال ہے جن سے غسیاں عجیب شہ ہے رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے غسیاں عجیب شہ ہے, ہے, ہے کوئی اسے پوچھتا ہے پوچھتا پھرے ہے کوئی اسے پوچھتا پھرے ہے زر شفاط دکھا, دکھا دکھا کر شفاطی دے آنے کے بغیر سوچنے لگے کوئی کیا کہ دار لیتی ہے لاکھ پردوں میں بھی شفاٹ رکھے تھے ہم نے گناہ اپنے تیرے غب سے چھپا چکا بتائے دیتے ہیں سبا ہم گل جی گل ستانے عرب کی بو ہے بتا دیتے ہیں اے سبا ہم یہ جی گل ستا عرب کی بو ہے مکرناب ہاتھ لائے گھر کو وہی سے لائی ہے کیا ہائے ہے میری جدائی میں مرنے والے سنا کے تیروں سے بے خطر ہیں دری جدائی میں مرنے والے سنا کے تیروں سے بے خطر ہیں عجل کی ہم نے ہنسی اڑائی اسے بی تھکا تھکا کر عجل کی ہم نے عباد اللہ عباد اللہ تون فجل سا کلون میں دار لا دار عجل کی ہم نے ہنسی اڑائی اسے بھی بارہ تھک کچھ کچھ نکل رہی ہے مجھے بھی معاشر میں کات دی ہے کہیں شفاعت نہ لے گئی ہو میری کتابیں عمل اٹھا کر عظیم نہیں شہید کے نبی ہوں شہید کے نبی ہوں میری لحد پہ شم قمر کمر جلے گی اٹھا کے لائے گے خود فرشتے چراغ خرشید سے جلا کر کیا جسے محبت کا درد کہتے ہیں مایا زندگی ہے مجھ کو یہ درد وہ ہے کہ میں نے رکھا ہے دل میں اس کو چھپا چھپا کر خیال راہے عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر بغل میں زیادے عمل نہیں ہے شلا میری نعت کا اصا گل بگل میں عمل نہیں ہے سلا میری ناد کا سا گل اور کی لہر بھی جو کسرت میں آ کر بھی تنہا رہا نہاں ہو کے پردوں میں پیدا رہا رہی بے کلی جس کو کسی مابوار منامی میں احمد میں جس کو قرار ہوا جس, سے جس میں بے سایا بن کر آیا بنی جس سے کہا کہ عرب آسمان سمایا نہ ہو جو وہم و ادراک میں رکشا ہوا شان لولاک میں کہیں اور سے آبادی یہ بز میں قیس کہیں خیرہ کرتا ہے چشم ویس کہیں کہار فاروق واضح علی کہیں نارہ امتی امتی علم پر عالم پر کہیں بن کے چمکہ حلال جلایا کہیں اس نے رکھتے بلال کہیںور پر لنگ ترانی سے کام کہیں کوئی سارا پہ ہم اسی سے تھا روشن یقین خلیل اسی کی امی تھی خلیل جوابے اور کی آواز میری ساپ تلک جا پہنچی گل شاعر کی محک عرش تلک جا پہنچی جب میں درد سے ہو خلقت شاعر مدہوش آنکھ جب خون کی اشکوں سے بنے لالا فروش کشور دل میں ہو خاموش خیالو کے خروش چرخ سے سوئے زمیں شیر کو لاتا ہے سروش قید دستور سے بالا ہے مگر دل میرا فرش سے شیر ہوا عرش پہ نازل میرا فرش سے شیر ہوا عرش پہ نازل میرا کہیں تہذیب کی پوجا کہیں تعلیم کی ہے قوم دنیا میں یہی احمد بینیم کی ہے جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی عقایہ نام تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس قوم میں نہیں ہند میں ہند میں ہے <-توار> مروز لکھیا کرے گا دکان اچھا لکھا کلیا عربستان میں شفا خان اسلام کا پتہ ہے اور, اور لندن میں عب شام تراشا تھا بڑے لکھے تم وہ بڑے نام کا اور قدر ایک قدر کام کا تم نے ہے تو ایک ای یک صد بے کار دار کی فرق میں تو صفت بد بے تار شوق تحریر و مدامین کھلی جاتی ہے پٹھ کر سردہ میں بے تردا ہوئی جاتی ہے ہو نہ افسردہ اگر آل اگر ہل گئی تعمیر کر راز توحید حکومت نہیں تفسیر کری موسات القون مکہ سازم ذراب ہے یہ دار مسجد ہے خرابہ خوم ہے خمی میں, میں پوشی کہ ہاتھ, ہاتھ, ہاتھ یہ تیرے نام کب کہ تیرے پڑھو ہاں بالکل ٹھیک محمد علی مطلب حضور پاک کو مخاطب ہے ایشور میں کلبن کا کل کلباٮٔی کو کتنا گئے پڑھیا گیا نبیوں میں امام مسکی امت بھی ہے دنیا میں امام میں اقوام کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آیا نام تو مسلم ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام اس کی امت کی علامت تو کوئی تو میں نہیں میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں تھوڑا مٹکئی خالی اسلامی سب کا خبا کی لے لا فرگی کلمائے بروس ال فرنگی دین اکبر آواز ازانیا الفرنگی اکبار اتحادی آج کل جیسے اتحاد اتحاد اتحاد, اتحاد کریں. دین دینوں مذہب سے نہیں اپنی سیاست کو غرض سارے پنجاب کی بہبود ہے اپنا مقصود کفر و دین اگلے زمانے کی سخن سازی ہے yeah. yeah. سبھی ایک کے ہے سب کا فرنگی محبود ہراری ٹولہ ہے نرندرا خالص جی کی محفل تو دیکھو جگندر کے لوگ نے کیا ہے پتا نہیں کیا سے بن جائے گی لا محالہ کہا میں نے نقطر سے اتحادی دوارہ ہو مکتب ہو یا پان پال تالا کھلے گا اگر تو گورنر کے ہاتھوں پڑا ہے غلامی کا ان سب کے تالا گلے میں اٹک جائے گا بن کے کانٹا وزارت کا عہدہ نہیں کرنے والا بن کے کانٹا وزارت کا بلند ہے تیری ہمت تو فکر روزی کیا بلند ہے تیری ہمت تو فکر روزی کیا نہیں ہے لکمائے شاہی نصیب کر گزاب اے کلیا نا کام کبوتر کا بستا میں شفا خانہ اسلام کا کبوت اور لندن میں عبادت کریں سام کپوت لیگ والوں میں تراشا ہے پڑے نام کا کب है? فرماتے ہیں کشور ہند میں ہندوستان ہندوستان ملک کے اندر ایک کالج یونیورسٹی ناکام کا بت ہے جس کو دنیا پوج رہی ہے علی گڑھ کالج کا اے سرسور کا وہ علی گڑھ کالج کا بت ہے جو اس کو دنیا پوج رہی ہے یہ مانا مطلب اس کا پروفیسر ایوب صادر نے اپنی کتاب اقبال دشمنی ایک مطالعہ کے اندر پیش کیا ہے یہاں پر جو ہے نا یہ باقیات اقبال کلیات باقیات شعر اقبال نے جو کلبا کا لکھ دیا یہ غلط ہے یا قاتل کی غلطی ہے <سؤال> جی یا اس کی دیدہ دانستہ غلطی ہے بروفیسر ایوب صابر نے جو اقبالیات کا ماہر شمار ہوتا ہے پاکستان کے اندر اپنی کتاب اقبال دشمنی مطالعہ شعر لکھا ہے ایشور ہند میں ہے کلیا ناکام کا بت اور ایک زبہری جو ہے امین زبری اس نے جو اللہ کے خلاف کتاب لکھی تھی خد و خال اقبال اس کے اندر یہی بند جو ہے نا وہ پیش کیا اس بند کا یہ مشرا پیش کر کے اس نے کہا دیکھو کی کی کی یہ دیکھو سلط کے خلاف ہے سلط کے علی گڑھ خالد کے بھی خلاف ہے بالکل معلوم ہوا یہ واقعی لفظ کلیہ ہے اور کلیا بنانا کالج یونیورسٹی آتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اربستان شفاقا میں اسلام کا بت اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ وہاں عربستان کے اندر شفا خانہ اسلام کے میرے خیال میں جیسے یہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہاں پر کوئی اس طرح شفا خانہ اسلام کا نا کھولا ہوگا کسی نے تو اس کو, اس کو اقبال نے بت کہہ دیا اور لندن, لندن دی. اور لندن میں عبادت کدا ہے اسلام کا بت اور لندن میں عبادت کدا ہے شام لندن کی مساجد کو کہہ رہے ہیں یہ شام جو منول اسلام کا بیٹا تھا نا یہ اس کا عبادت کدا ہے شام یہ بوز بوس کی پوجا ہو رہی ہے وہاں پر سن مساجد میں آئے آئے آئے آئے کیا ہے؟ اور لندن میں عبادت کرا شاید نام کا بدھ یہاں پر یہ کلیات باقیات شیر اقبال والے نے سفر نمبر تین سو چوراسی پر جواب شکوا کے مترو کا بند گنے ہیں نا جو ان کے اندر اس نے تیرا کلاف سے استعمال کیا تیرے نام کا خطاب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ اور مراد ہو جائے گا محمد علی جناب کیوں کا نام حضور کے نام کتاب کا ہے تو لیگ والوں نے تراشا ہے تیرے نام کا بت معلوم ہوا اقبال نے جواب شکوا کے اندر مستر جناب کو بت کہا ہے جو حضور کا عام نام ہے بنا پھرتا ہے نام پھرتا ہے اور وہاں پر عجوب صادر نے اپنی کتاب کے اندر اس نے بڑے نام کا بت لکھا کیا بڑے نام کا واقعی معلوم ہوا علامہ اقبال لیگیو کے بھی خلاف تھے ان کو بت کس کہتے مشرق کہتے مسٹر جناب کے بھی آپ مخالف ہیں اس کو پت کہتے ہیں جی سر شوگر کے مقابلے ہیں اس کے علی گڑھ کالج کے مقابلے ہیں ارے بھائی ان حقائق کو کہاں چھپایا جا سکتا ہے سمجھ نہیں آ بات کی لہذا ہمارے پاس حضرات جو اقبال کو نشانہ ہے تنقید بناتے ہیں اور پھر جناب جی ان پر اپنے جناب اعتراضات واہیات کی بچھال کر دیتے ہیں وہ تحقیق سے کام نہیں لیتے ان کی معلومات میں کمی ہے سمجھنے آ رہے بھائی یہ چیز ہے شور ہند میں ہے کھل نا کام کبوت حربستان شفا خانے اسلام کا کبوت اور لندن میں عبادت کا دبت لیگ والوں نے ہے نام <تصفح> تصفح> تو میں ان خبرسوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں اللہ کا ساتھ تصور پاکستان دیش کیا اللہ دوست دیش کے وہ ان خنبیروں سے پوچھتا ہوں دوست کیسے باتیں کرتے ہیں ایوب صابر لکھ رہا ہے اپنی کتاب اقبال دشمنی کے اندر زبیری لکھ رہا ہے زبیری کے حوالے سے وہاں پر نقل نے اور خود بھی وہ تحقیق کر کے لکھ رہا ہے کہ علاماتی اور مخلوط مخلوط انتخاب کی وجہ سے مخالفت رہی آخری دو سالوں میں جا کر سلاح ہوئی اور میں کہتا ہوں اب اس کو سلح کہاں سے ہوگی جب وہ علیل بیمار ہو گیا دو سال آخری میں اس وقت سلح کرواتے ان کی جب تنظر سے مخالم رہا ہے جب علیل ہو گئے تو سلاح کر لی ایسی جو مفردی مفر بغیر تو یہ تمہاری ہے ہم سمجھ گئے